دیکھیے ہسٹری میں ایجوکیشن کے دو کانسیپٹ رہے ہیں ایجوکیشن فار دا سیک آف لرننگ ایجوکیشن فار دا سیک آف ٹریننگ ہمیشہ سے اور آج بھی یہی کانسیپٹ ہے ایجوکیشن کا تعلیم برائے علم اور تعلیم برائے تربیت تو اسلام سے پہلے ہزاروں سال کے درمیان ایجوکیشن کا جو کانسیپٹ تھا وہ بہت ہی محدود تھا بہت زیادہ لمیٹڈ تھا خاص طور پر دو طبقے ہی اسلام خاص طور پر ایجوکیشن صرف دو طبقوں میں ہوتی تھی ایک لا ایک, ایک رائلٹی اور دوسرے کلرجی جو رائلٹی تھی یعنی جو بادشاہی خاندان ہوتا تھا تو اس کی اپنی ضرورتیں تھی ان کی اپنی روایت تھی ان کے اپنے طریقے تھے تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے ان کے ہاں تعلیم ہوتی تھی شاہزادوں کی تعلیم درباریوں کی تعلیم وہ, وہ،, وہ، گا کنگ اورینٹیڈ ایجوکیشن ہوتی تھی ان کے یہاں یا رائلٹی اورینٹیڈ ایجوکیشن ہوتی تھی وہاں وہ بہت تھی لمیٹیڈ تھی اس کے بعد دوسرا جو کلاس تھا وہ تھا کلر جی. یعنی مذہبی لوگ تو جو مذہبی لوگ تھے وہی مذہبی رسوم ادا کرتے تھے یعنی اسلام سے پہلے جو مذہب کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ مذہبی پیشواہی عبادت کرواتا تھا وہی مذہبی رسوم ادا کرتا تھا ڈائریکٹ طور پر خدا کا تعلق انسان سے نہیں تھا ان مذہبوں کے مطابق اسلام نے انسان کا تعلق ڈائریکٹ طور پر خدا سے قائم کیا وحض آسع کا آبادی اینی فنی قریب تو کرجی کی ضرورت کی, کی ضرورت تھی تعلیم تاکہ وہ ان چیزوں کو سیکھے جس کو لے کر کے وہ عبادی رسوم ادا کراتے ہیں تو عبادتی رسوم یا مذہبی رسوم کو ادا کرنے کے لیے جو ایجوکیشن درکار تھی وہ ایجوکیشن رائل وہ ایجوکیشن کلرجی کو دی جاتی تھی تو یہ بیسیکلی یہ دو طبقے تھے رائلٹی اور کلرجی انہیں کے درمیان تعلیم محدود ہوتی تھی اسلام کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے تعلیم کو محدودیت کے دائرے سے نکالا ایجوکیشن فار آل کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام نے پیدا کیا اسکالرس نے مانا ہے اس بات کو کہ اسلام سے پہلے ایجوکیشن فار آل کا کانسیپٹ دنیا میں موجود نہ تھا ایجوکیشن فار کلرجی ایجوکیشن آف رائلٹی بس اس قسم کا محدود تصور تھا یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام کے آنے کے بعد تعلیم کا پھیلا بہت زیادہ ہوا عرب میں ہوا پھر عرب کے باہر ہر جگہ ہوا کیونکہ جب یہ نظریہ ہوا کہ ہر آدمی دین کو سیکھے تاکہ ہر آدمی خدا سے اپنا تعلق قائم کر سکے یہ جو کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ نے ضروری قرار دے دیا کہ ہر آدمی پڑھے ہر آدمی پڑھے اسی کے ساتھ اسلام نے لوگوں کو مواقع کھولے لوگوں کے لیے کہ وہ مثلا بلیک اینڈ وائٹ کا ڈفرنس ختم کیا لا فضل اور العاجبین تو چھوٹے اور بڑے کا جو کانسیپٹ تھا سپیرئر ریس اور انفیئر ریس کا جو کانسیپٹ تھا وہ سب ختم کیا اور دنیا میں برابری لایا اسلام ایکولیٹی اسلام لایا یعنی انکالرس نے اس کو مانا ہے کہ ایکولیٹی جو آئی دنیا میں تو وہ اسلام کے ذریعے آئی پہلی بار